سورہ روم کی آیت نمبر اٹھائیس ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ذاتی اور اطائی میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے مثلا ہم کسی چیز کے مالک ہیں ہمارا کوئی نوکر ہے ہمارا کوئی غلام ہے ہم اسے کوئی چیز توفے میں دیتے ہیں تو دنیا یہی کہتی ہے کہ اصل تو مالک یہ ہے اس نے اپنے نوکر کو یہ توحفہ دیا ہے یہ اس کی عطا ہے تو دنیاوی طور پر اصل مالک میں اور مالک کی عطا میں بڑا فرق ہے تو وہ غلام وہ نوکر وہ ملازم سیٹھ کے برابر نہیں ہوتا ہر موقع پر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مالک نے دیا ہے یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے اب بتائیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی مالک ہے وہ خالق ہے وہ الا ہے وہ معبود ہے اب وہ جو کچھ عطا فرمائے ہر وقت ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں یہ ہمارے مالک کا فضل ہے برابری نہیں ہو سکتی تو جسے عطا کیا جائے رب العالمین جسے علم عطا کرے مال عطا کرے مرتبہ مقام عطا کرے تو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو فرشتے ہوں نبی ہوں یا ولی ہوں انہیں اللہ تعالی نے مقام دیا مرتبہ دیا اور اللہ رب العالمین کی عطا ان پر بہت زیادہ ہے وکان الفظ علیہ کا عویمہ قرآن نے بیان کیا اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے مگر کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے نبیوں ولیوں اور فرشتوں کا علم اللہ کی عطا سے ہے تو عطائی اور ذاتی میں برابری نہیں تو جب برابری نہیں تو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے لم مسلم من ان فسیکم اللہ تعالی تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے من ان فسیکم خود تمہارے اپنے لوگوں کی ہلکم من ماں ملکت ایمان حکم من شرکا فیم رزق ناکم کیا تمہارے جو غلام اور کنیزیں ہیں کیا وہ تمہارے مال میں برابر کے شریک ہیں فیما رزق ناکم وہ روزی جو ہم نے تمہیں دی اس میں تمہارے غلام کیا برابری رکھتے ہیں فن تم فی کہ تم انہیں دو اور وہ اور تم دونوں برابر ہو جاؤ خوف ہوں کہ تم اپنے غلام اور کنیزوں سے خوف کرو کقی فتی کم انف جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے خوف رکھتے ہو مراد یہ ہے کہ غلام ہر حال میں غلام ہے وہ آقا نہیں بن سکتا تو بندہ ہر حال میں بندہ ہے وہ خدا نہیں بن سکتا تو پھر یہ بے جان بت کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں کدا لکھا اسی طرح نفصل قومی یا قلون ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے بل تباً غیر علم بلکہ ظالموں نے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کی بغیر علم کے یہ مشرقین اپنے نفس کی پجاری ہیں جیسا کہ آپ سن چکے کبھی ایک بت کی پوجا کرتے ہیں پھر دل بھر جاتا ہے دوسرے بت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں یہدی من ادل بس اسے کون ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے گناہوں کے سبب جس کے دل سخت ہو جائیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وماں لہم من ناصرین اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ف عقیم و جہ علی دین حنیفہ بس اپنے چہرے کو قائم کرو اس دین کے لیے جو حنیفہ ہے حنیف ہے ہر باطل سے جدا ہے اس دین اسلام پر قائم و دائم رہو اللہ تعالی اس دین پر ہمیں سلامتی عطا فرمائے فطرۃ اللہ فطرت کے معنی پہلی پیدائش اللہ تبارک و تعلی نے ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر وہ خود کفر کو اختیار کرتا ہے عالم ارواح میں ہر روح نے اسلام پر عہد کیا تو بچہ فطرتن وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر وہ غلط ماحول کا اثر لے کر خود عقل اور شعور کا غلط استعمال کر کے کفر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو کفر شرک سے گناہوں سے اور گمراہی سے وہ بچ سکتا ہے مگر انسان اپنے ماحول کا اثر اپنے اوپر اس قدر لے لیتا ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف غور ہی نہیں کرتا اور اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہندو ایسے کافر یہودی عیسائی ہیں کہ جنہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی وہ خود سوچتے رہے آخر کار وہ اپنے دین سے بیزار ہو گئے باطل مذہب سے بیزار ہوئے اور انہوں نے اسلام کو آ کر دیکھا اور کہا یہی سچا دین ہے اور فوراً اسلام قبول کر لیا تو یہ کیا ہے عقلی تقاضے ہیں زمین کی ملامت ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو عجیب و غریب دل کی کیفیات ہوتی ہیں زمین ملامت کر رہا ہوتا ہے فرمائے یہ روح نے جو عہد کیا تھا عالم اربا میں جب ہم اس عہد کے خلاف چلتے ہیں تو ابتدا میں روح بے چین ہو جاتی ہے لیکن پھر انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر روح کی آواز اور زمین کی آواز اسے محسوس نہیں ہوتی فطرت اللہ فطر اناسا علیحا یہ دین وہ دین ہے فطر اناسا علیحا اسی دین پر لوگ پیدا کیے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل مت کرو اسی دین پر رہو دین فطرت دین اسلام ذالک الدین القیم یہی سیدھا اور سچا دین ہے والا اکثر الناس لا يعلمون ہاں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس پر غور نہیں کرتے منی بین ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہو اسی کی بارگاہ میں جھکے رہو وہ اور اسی سے ڈرتے رہو وہ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو وَلَا تَكُونُوا مِنَ مشرقین اور مشرکوں میں سے کافروں میں سے مت ہونا من الَّذِينَ فَرَّقُوا رقو ہوں وہ کافر وہ مشرق ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ کانو اور یہ گروہ در گروہ ہو گئے ہر ایک نے اپنا من گھڑت دین بنا لیا من گھڑت مذہب بنا لیا کہ فطرت انسانی والا دین ہے دین اسلام اس سے ہٹ کر جتنے دین ہیں مذہب ہیں سب باطل ہیں کلو حزب لدئی ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش ہے یہودی یہودی مذہب پر خوش ہے عیسائی عیسائی مذہب پر خوش ہے ہندو ہندو مذہب پر خوش ہے حالانکہ وہ سوچتے نہیں غور نہیں کرتے کہ وہ تباہی والا دین اختیار کیے ہوئے ہیں ان الدِّينَ دینا اللَّهِ دلہ اسلام اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین تو اسلام ہی ہے وہ ایزا مسن نہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے دعو ربہم تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے منی بی نا ال کی طرف آجزی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے وہ اپنے رب کی یاد کرتا ہے سم عیدا پھر جب ادا قہم مینو ہم اسے اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں مشکل دور ہو جاتی ہے خوشحالی کے ایام آتے ہیں ادا فریقم یوشری اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے کیونکہ یہ مشرکوں کا رد ہے یہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مشکلات میں تو ہم بڑی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں لک فرو بما آتئی اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں آتے جو ہم نے انہیں عطا کیا اس پر وہ ناشکری کرتے ہیں فتح پس تم دنیا میں تھوڑا برت لو تھوڑا دنیا کا مزہ اٹھا لو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس ان قریب تم اللہ کے عذاب کو جان لو گے ام ان سلح علیم کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل کو نازل کیا, کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ شر کیوں کرتے ہیں کفر کیوں کرتے ہیں گناہ کیوں کرتے ہیں فہو یتکلو بیما کانو بھی ہی کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے کوئی دلیل نہیں کوئی علم نہیں صرف صرف اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں رحمت اور جب ہم انسان کو رحمت پہنچاتے ہیں نعمتوں کی بارشیں کرتے ہیں خوشحالی کے ایام دیتے ہیں فریح با تو لوگ اس پر غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ ان تو سب ہوں سی قدمت عیدی اور اگر ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے تو گناہوں کی وجہ سے جب مصیبتیں آتی ہیں اضا ہوں یقنتون تو اس بقو مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور نوزب باللہ میں ظالب تو بازر اللہ آج بھی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ مصیبت میں ان کی زبان سے کفریات جاری ہو جاتے ہیں خصیرت دنیا والآخرہ دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے پھر انہیں اگر کوئی سمجھائے کہ یہ آپ نے کلمہ میں کفر بکا ہے تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ چلیں وہ تو کفر بک رہا ہے سامنے دیکھنے والا بھی اسے خوش کرنے کے لیے سر کو ہلاتا ہے یا مسکرا دیتا ہے آپ اس کا رد کریں کیونکہ یہ بات غلط ہے اگر فی الحال رد نہیں کر سکتے اور یہ خطرہ ہے ابھی سمجھانے جائیں گے تو اور کو بکے گا تو خاموش ہو جائیں اس کی حمایت میں سر نہ ہلائیں اور پھر بعد میں جب موقع مناسب سمجھے تو اسے سمجھائے اولم ی يَشَاءُ انتر <وَيَقْدِر> کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے تو روزی زیادہ ملنا یا کم ملنا یہ کوئی اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ناراضگی کی کوئی دلیل ہے تو یہ تو حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں انسان کو جب روزی کی فراوانی ہو تو اللہ کا شکر کرے اور جب تنگستی ہو تو وہ صبر کرے نہ شکری کے کلمات زبان سے نہ نکالے ان یا قومی بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ایمان رکھتی ہے فعات حق پس رشتہ داروں کو ان کا حق پورا پورا دو ہر رشتے دار کا حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے والدین بیوی بی بچے بھائی بہن چچا مامو خالہ یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں تو قریبی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور دور کے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ سیدھے ہوں اور اگر وہ ٹیڑا چلیں تو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم سیدھوں کے ساتھ سیدھے ہیں اور ٹیڑے کے ساتھ ہم ٹیڑے ہیں سیدھے کے ساتھ سیدھا ہونا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں کمال تو یہ کہ بندہ ٹیڑوں کے ساتھ بھی سیدھا ہو کوئی کوئی احسان کرے اور ہم احسان کر دیں یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے جانور بھی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرتے ہیں کتے کو اگر ایک دفعہ روٹی کھلا دی جائے تو ساری زندگی وفاداری کرتا ہے کمال تو یہ ہے کہ ہم بروں کے ساتھ بھی اچھا ہوں جو ہم سے رشتہ توڑتے ہیں ہم ان کے ساتھ رشتے نہ توڑیں ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو ہم ان کا برا نہ چاہیں ہم تانا نہ دیں تنز نہ کریں ہم اپنی طرف سے اچھے سے اچھا سلوک کریں ہری سی میں فرمایا ایک شخص نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے دار میں ان سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمیشہ بگاڑتے ہیں میں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمیشہ توڑتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ انتہائی واضح ہے فرمایا یہ جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تو جہنم میں نہ جا یعنی یہ تو رشتے توڑ کر جہنم میں جا رہے ہیں تو تو جنت کی راہ پکڑ ایک موقع پر آپ نے فرمایا سل تو رشتہ جوڑ جو تج سے رشتہ توڑے تو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے اور تو احسان کر جو تجھے محروم کرے یہ اسلام کی تعلیمات ہے ٹھیک ہے ہماری طرف سے کوتاحی نہیں ہونی چاہیے پھر بھی اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے بغیر کسی شرعی مجبوری کے وہ رشتہ توڑتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے فعاتل قربا حق پس رشتے داروں کو ان کے حقوق پورے پورے دو ول اور مسکینوں کو وبن صبیر اور مسافروں کو ان کے حقوق دو ان کے حق کو ادا کرو ان کی مدد کرو رالی کا خیر الدی نہ یوریدو نہ وجہ اللہ یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جس کی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے وہ بس ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے وہ اولا شود اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اب کیونکہ رشتہ داری کا ذکر ہے تو رشتہ داری میں ایک وبا یہ عام ہے کہ لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس خیال سے کہ ہمیں احسان کا بدلہ احسان دیا جائے گا یہاں تک کہ شادیوں میں یا تقریبات میں لوگ کوئی تحفہ دیتے ہیں لفافہ دیتے ہیں تو اس امید پر دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی واپس ملے گا یا پھر اس سے بڑھ کر ملے گا بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنا دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں ہم نے چار شادیوں میں ایک ایک ہزار روپے دیے اس طرح ہو گئے چار ہزار اب ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے بیٹی تو ہے نہیں اب جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو کم از کم چار ہزار روپے تو آنے چاہیے اس سے زیادہ آئے تو ٹھیک ہے اس سے کم نہیں آنے چاہیے اور اگر کوئی سامنے والا بھول جائے یہ جان بوجھ کر ایسا کرے اور وہ دو ہزار روپئے کا لفافہ دے دے تو پھر باتیں بناتے ہیں کہ بڑا بے مروت ہے ہم نے چار شادیوں میں ایک ایک ہزار کر کے چار ہزار دیے اور ہم کو اس نے دو ہزار کا لفافہ جو ہے وہ تھما دیا حالانکہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے اس کو معلوم ہے دوسری تو کوئی شادی نہیں ہونی تو ایسا توحفہ دینا یہ ثواب نہیں ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بدلے کی تمنا نہ کی جائے ان کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا جائے اس میں یہ تمنا ہمارے دل میں نہ ہو کہ یہ واپس کریں گے تبھی ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا اشاع فرمایا وما آ تئی تم فی اموال الناس جو تم تحفہ اس لیے دیتے ہو کہ یہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے مراد یہ کہ جو تحفہ تم نے دیا یہ بڑھ کر تمہارے پاس واپس آئے فلا یارب اللہ اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا وما آتے من منزکات اور جو تم زکات دیتے ہو تریدون بج اللہ جس کا مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو فولہ اکہم المودی فون یہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں بڑھائی جائیں گی بڑھنے والے ہیں مراد یہ ہے کہ زکات ہو صدقہ فطر ہو صدقہ ہو خیرات ہو یہ رشتہ داروں کو کوئی مال دیا جائے مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو کہ یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اگر آپ کسی فقیر کو کسی غریب کو کوئی مال دیتی اور اس کی مدد کرتی تو اسے اس یہ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں اس لیے آپ نہ کہتی کہ آپ کو یہ ڈر لگتا کہ کہیں میں اس سے کہوں کہ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کر دے تو یہ بدلہ اسی کا ابھی یہاں نہ ہو جائے یعنی میری نیکی کا بدلہ مجھے نہ مل جائے تو آپ اسے مال دیتی اور اسے یہ نہ کہتی میرے لیے دعا کرنا وہ دعا کرے تو اس کی مرضی آپ یہ فرماتی ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آج تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ احسان کریں اور کوئی ہمارے احسان کے باوجود ہمیں کوئی الٹا سیدھا جواب دے دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں شرم نہیں آتی تو میرے سامنے اس طرح بولتے ہو میں نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے نیکی کو ضائع کیا اخلاص ہونا چاہیے ہمیں بدلے کی کوئی امید نہ ہو بس اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ الری خلق اللہ نے تمہیں پیدا کیا سما رضا پھر اللہ نے تمہیں روزی دی سما یومی پھر اللہ تمہیں موت دے گا سم یوش پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا رشتہ داروں کا اور غریبوں کا ذکر پہلے تھا اب موت کا ذکر ہے کہ جب تصور آخرت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور ہے تو پھر انسان اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کو بجا لاتا ہے حل من شرکا اکم یلوم من ضال کم من منشی کیا اے مشرقین مکہ اے بت کے پجاریوں تمہارے بتوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے صبح ہی ہو پاکی ہے پتا اما یو اور شرک کرنے والوں کے شرک سے وہ بلند و بالا ہے ہر شریف سے وہ پاک ہے